خطبہ نمبر 163 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مور کی عجیب و غریب آفرینش کا تذکرہ فرماتے ہیں قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو وہ جاندار ہو یا بے جان ساکن ہو یا متحرک عجیب و غریب آفرینش کا جامع پہنا کر ایجاد کیا ہے اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی اور اس کے خالق بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی آفرنش سے ابھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے جو مختلف طرح کے پروبال اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں جنہیں تسلتے علاحی کی باغ ڈور میں گمایا پھر پھرایا جاتا ہے اور جو کشادہ ہوا کی وسطوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پڑفڑاتے ہیں انہیں جبکہ یہ موجود نہ تھے عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا اور گوشت و پوسٹ میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا ہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے چنانچہ ان میں سے باز ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں یوں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبو دیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمزش نہیں کی گئی اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا ٹاک انہیں پہنا دیا گیا ہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے خود رنگین ہیں۔ ان سب پرندوں سے زائر عجیب القلکت مور ہے کہ اللہ نے جس کے اعضا کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے یہ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے اور ایسی دم سے ہے جو دور تک کھینچتی چلی جاتی ہے جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو کر پھیل جاتی ہے گویا وہ مقام دارین کی اس کشتی کا باد ہے جسے اس کا ملح ادھر ادھر موڑ رہا ہو وہ اس کے رنگوں پر اتراتا ہے اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جفتی کھاتا ہے اور اپنی مادہ کو حملہ کرنے کے لیے جوش و حیجان میں بھرے ہوئے جوڑوں کی طرح جوڑ کھاتا ہے میں اس بیان کے لیے مشاہدے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس شخص کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سن کا حوالہ دے رہا ہو گمان کرنے والوں کا صرف وہم و گمان ہے کہ وہ اپنے گوشہائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں میں آ کر ٹہر جاتا ہے اور مورنی اسے پی لیتی ہے اور پھر وہ انڈے دینے لگتی ہے اور اس پھوٹ کر نکلنے والے آنسو کے علاوہ یوں نر اس سے جفتی نہیں کھاتا اگر ایسا ہو تو بھی ان کے خیال کے مطابق کوے کو اپنی مادہ کو پوٹے سے دانا پانی بھرا کر انڈوں پر لانے سے زیادہ تعجب چیز نہیں ہے تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کی درمیانی تتلوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے اور ان پر جو عجیب و غریب حالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کے مانند جو پرو بال اگے ہوئے ہیں انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرت کے ٹکڑے خیال کرو گے اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشددے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم میں بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے اور اگر کپڑوں سے تشبی دو گے تو وہ منقش حلوں یا خوشنما یمنی چادروں کی مانند ہے اور اگر زیورات سے تشبی دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی مانند ہے جو مرصب ب چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہوں وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور متکبر محو خرام ہوتا ہے اور اپنی دم اور پروبال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور اپنے گلوبند کی رنگتوں کی وجہ سے کہا لگا کر ہنستا ہے مگر جب وہ اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد دل کی گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوگلے مرغوں کے پیروں کی مانند باریک اور پتلے ہوتے ہیں اور اس کی پنڈلی کے کناروں پر ایک باریک سا کانٹا نمایاں ہوتا ہے اور اس کی گردن پر عیال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سورہی کی گردن اور اس کے گڑھنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ کہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی وسما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے یا اس ریشم کی طرح ہے جو سیکل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو گویا وہ سیاہ رنگ کی اوڑنی میں لپٹا ہوا ہے لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بختاط سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں ترو تازہ سبزی کی الگ سے آمزش کر دی گئی ہے اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کی مانند ہے وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگ گاتی ہے کم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی اپنے پیکرے ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کے مانند ہے جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو وہ کبھی اپنے پروبال سے برہنا اور اپنے رنگین لباس سے اڑیاں ہو جاتا ہے اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پے اگنے لگتے وہ اس کے بازو سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے یہاں تک کے جھڑنے سے پہلے جو شکل سورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے پہلے رنگوں سے سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائے گا غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکر کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں یا عقلوں کی تباہ آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جزب نے واہموں کو سمجھنے سے آجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزا سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے آجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہے اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چیونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط و مستحکم کیا ہے اور اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کوئی پیکر کہ جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا اسی خطبے کا یہ حصہ جنت کے بیان میں ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دیدائے دل سے جنت کی ان کیفیتوں پر نظر کرو جو تم سے بیان کی جاتی ہیں تو تمہارا نفس دنیا میں پیش کی ہوئی عمدہ سے عمدہ خواہشوں اور لذتوں اور اس کے مناظر کی زیبائشوں سے نفرت کرنے لگے گا اور وہ ان درختوں کے پتوں کے کھڑ کی آوازوں میں کہ جن کی جڑیں جنت کی نہروں کے کناروں پر مشک کے ٹیکوں میں ڈوبی ہوئی ہیں کھو جائے گا اور ان کی بڑی اور چھوٹی تہنیوں میں ترو تازہ موتیوں کے گچھوں کے لٹکنے اور سبز پتیوں کے غلافوں میں مختلف قسم کے پھولوں کے نکلنے کے نظاروں میں محو ہو جائے گا ایسے پھل کہ جو بغیر کسی زحمت کے چنے جا سکتے ہیں اور چننے والے کی خواہش کے مطابق آگے بہ آتے ہیں وہاں کے بلند ایوانوں کے سہنوں میں اترنے والے مہمانوں کے گرد پاک و صاف شہد اور صاف ستھری شراب کے جان گردش میں لائے جائیں گے وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی بخشش و عنایت ہمیشہ ان کے حال رہی یہاں تک کہ وہ اپنی جائے قیام میں اتر پڑے اور سفروں کی نقل و حرکت سے آسودہ ہو گئے اے سننے والے اگر تو ان دلکش مناظر تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف ایک دم آنے والے ہیں تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گی اور اسے جلد سے جلد پا لینے کے لیے میری اس مجلس سے اٹھ کر قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی گی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا اللہ سبانہ اپنی رحمت سے ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی سر سرپوڑ کوشش کرتے ہیں